بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص اللہ علیکم بالمؤمنین رغوف الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کبا ورد فی سورة النساء اعوذ باللہ من ساریہ ر قال وعزنا رسول اللہ الله اللہ وسلم کال اوسی کمب تق اللہ محدسات وكل بدعه ضلاله رواه عَبُ ابو داود والترمذي رحمهما الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لقتت من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور الانفس ض اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل اربائین نوی کی حدیث نمبر اٹھائیس ہے گویا کہ آج جب ہم اسے پڑھ لیں گے تو اس کتاب کا دو تہائی حصہ مکمل ہو جائے گا اس لیے کہ کل اگرچہ نام تو عربائین ہے اس کا لیکن حدیثیں اس میں بیالیس ہیں تو دو تہائی اٹھائیس حدیثیں ہو جائیں گی اس حدیث کے راوی ہیں ارباد ابنثاریہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ سنن ابی داود اور جامع تنمزی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اور امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے یعنی صنعت کے اعتبار سے بہت ہی مختہ ہے اس میں متعدد باتیں آئی ہیں جن میں سے ہر ایک کو ہم ہم جوام العبور میں یا جوام الکلمات میں شامل کر سکتے ہیں اصل میں جو پس منظر ہے وہ کیا ہے ایک نظام تھا نظام اطاعت جو حضور کے زمانے میں مسلمانوں میں بحثیت جماعت پہلے رائج ہوا پھر اسلامی حکومت میں رائج ہوا اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت یہ دونوں اطاعتیں تو ہیں مطلق غیر مقید جو بھی حکم اللہ کا جو بھی حکم رسول کا تیسری طاق ار الامر منکم تم میں سے جو بھی صاحب امر لیکن اس کے ساتھ وہ اتیوں کو تیسری مرتبہ نہیں لایا گیا دو جو مستقل ہیں غیر مقید ہیں غیر مشروط ہیں مطلق ہیں ان کے ساتھ اتی عطی اللہ وہ اطی الرسول ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ایک ہی دفعہ آتی او کہہ دیتے اور تینوں کے اوپر وہ اطلاق ہو جاتا جیسے کہ الجبرا میں بریکٹ کے باہر کوئی شے ہے تو بریکٹ کے اندر جو کچھ ہے اس سے سزرب کھا جائے لیکن نہیں یہاں اسلوب یہ کیا گیا اللہ کی اطاعت کے ساتھ حکم آتی ہو رسول کی اطاعت کے ساتھ حکم آتی ہو لیکن المر من کم کی جو اتعد ہے اس کے ساتھ تیسری مرتبہ اتو نہیں لایا گیا لیکن اگرچہ مراد یہاں پر ہے لیکن محسوس ہوا کہ کچھ فرق ہے المر جو بھی ہوں گے حضور کے زمانے میں بھی ہوتے تھے اب ظاہر بات ہے کہ حضور تو اللہ کے رسول بھی تھے اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے سپ سالار بھی تھی لیکن آپ کی عمارت کے تحت چھوٹی عمارتیں ہوتی تھی نا آپ نے کوئی ایسا لشکر بھیجا ہے جس پر آپ جس میں آپ خود نہیں گئے جنہیں ہم سریا کہتے ہیں جس لشکر میں آپ بھی شامل ہوں اس کو آپ کو معلوم ہے غصوہ کہتے ہیں اور جس میں آپ شریک نہیں ہے آپ نے بھیج دیا ہے ظاہر بات ہے کسی کو امیر تو بنایا تو اس امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے البتہ اس کی امیر کی اطاعت جو ہے فی المعروف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے حکم دے دے اس کا اختیار اس کو نہیں جو چاہے حکم دینے کا اختیار اللہ کو ہے اس کے رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آ گیا بالفعل حضور نے کوئی اپنے صحابہ کی ایک جماعت روانہ کی اور ان پر ایک صاحب کو امیر بنا دیا وہ امیر صاحب جو تھے جلالی مزاج کے تھے کسی بات پر وہ اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے اب انہوں نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا گڑھا جو ہے کھودو کھود دیا بات ہے کہ اس میں تو کوئی خلاف شریعت بات تو نہیں ہے امیر کا حکم اس میں لا کر لکڑیاں ڈال دو ڈال دی ان میں آگ لگا دو لگا دی اب کود جاؤ اس میں اب لوگوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھا صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی آگ میں ہم اپنے آپ کو ڈال دیں لاسا ماولہ تھا اب یہ بات حضور کے علم لائی گئی تو آپ نے توثیق کی کہ انہوں نے صحیح کیا اور اگر یہ اساغ آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی نہ نکل پاتے یعنی کسی بھی امیر کی اور آپ کے بعد جتنے بھی امیر ہیں وہ اسی حکم میں آئیں گے کسی امیر کا حکم مطلق نہیں ہے حضور کے بعد چاہے وہ صحابی ہو اور ظاہر بات ہے اس لشکر کے امیر جو تھے وہ صحابی تھے نہیں. صحابی کی بات بھی مطلق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا اگر اس کے اوپر پورا اترتا ہے تو سمے نہ واٹال بس سر و چشم نہیں تو وہ رد کر دیا جائے گا اسی طرح امبا جو فقہ ہے ان کا بھی یہ امام ابو ہنیف کا تو قول موجود ہے کہ اگر میری کسی رائے کے خلاف کوئی حدیث سے صحیح تمہیں مل جائے تو میری رائے کو دیوار پر دے باروں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حریفہ کے زمانے تک ابھی احادیث پوری طرح جمع نہیں ہوئی تھی ابھی جمع حدیث کا عمل تو جاری تھا تو ظاہر بات ہے کہ ساری احادیث تو ان کے علم میں نہیں تھی یہ تو ان کی بہت بڑی قابلیت ہے کہ اگرچہ اس وقت تک احادیث کا مجموعہ بہت زیادہ نہیں تھا تاہم ان کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو بعد میں حدیث کی روح سے غلط ثابت ہو کوئی اختلاف تو ہو سکتا غلط ثابت ہونا اور بات ہی. تو اس اعتبار سے یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے ان کی طرف حضور نے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہی کی طرف اشارہ کیا تھا جب سورہ جمعہ میں آئے آئی وہ آ قرین امین لما الحق بہیم حضور کی جو عشت ہوئی ہے اسلط امی میں ہو الزی با سفل رسول امین ہوں یتلو علیہ محمود ان من قبل قانون وہ آخرین حضور کے بے ہوئی ہے ان امیدین کے لیے اولن اور آخرین جو انہیں میں سے ہیں ابھی داخل نہیں ہوئے یعنی جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں اب ایرانی ایمان لے آئے شامی ایمان لے آئے ترک ایمان لے آئے ہندی ایمان لے آئے آپ کو معلوم ہے کہ مصری ای مان لے آئے افریقہ کے لوگ ایمان لے آئے انگلوس کے لوگ ایمان لے آئے تو ایمان تو لائے بہت یہ سب امت کے اندر تو ہے اور حضور کے بے سب کی طرف ہے بلکہ پوری نو انسانی کی طرف ہے لیکن لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس سے کیا مراد ہے آخری نہ من ان سے کون مراد ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی تعالیٰ سب موجود تھے حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا اس کی قوم چونکہ یعنی سب سے پہلے پھر ایمان میں آنے والے اربوں کی بات تو ایرانی ہی تھے نا کیونکہ سب سے پہلے عراق فتح ہوا اور عراق کے اوپر ایرانیوں کی حکومت تھی اس کے بعد شام فتح ہوا جس پر کہ رومیوں کی حکومت تھی لہٰذا سب سے پہلے جزیرہ نمایاں عرب کے لوگوں کے بعد جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے وہ ایرانی ہی تھے تو آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی قوم کا ایک فرد حکمت کو لے آئے گا چاہے وہ سریا پر ہو ایک آدمی اس قوم میں سے ایرانیوں میں سے ایسا نکلے گا جو حکمت کو سریا کو سے بھی لے آئے اور لوگوں کا اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد امام ابو ہنی فائیں ہی انہی کی بشارت دی اس لیے کہ وہ ایرانی تھے نسب کے اعتبار سے بارال اس حدیث کے اندر یہ معاملہ بھی چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ آیا اور اس کے ذمن میں ایک خاص مسئلہ جو بڑا نازک بھی ہے وہ بھی اس لیے میں نے پہلے اس آیا مبارکہ کا حوالہ مناسب سمجھا یا لذی نامہ وطی اللہ واطی الرسول و اوللم بالکل وہ ان تنازع تم فش ہے اگر تمہارا اختلاف ہو جائے اپنے عبرا سے کسی معاملے میں تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھر دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں کیا چیز آ رہی ہے اس سے استعمال کر کے کیا چیز نکلتی ہے اس کے اوپر پرکھو کہ یہ اول العبر جو ہم میں سے ہیں ان کا یہ قول ان کا یہ حکم اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے حضرت ارباد ابن ساریہ فرماتے واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن ایک حدیث میں الفاظ آبی ذاتا یومن کی روایت ہے مختلف طریقوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں واض ارشاد فرمایا یہ واس کا لفظ نوٹ کیجئے آج کل عام جو فضا ہے وہ ریشنلزم کی ہے اقلیت بھائی دلیل سے بات کرو آپ کی یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آتی آپ جو بات مان رہے ہیں وہ عقل کے نزدیک تسلیم کرنے کے لائق نہیں اور اگر کہیں واس کہا جا رہا ہو تو پھر ذرا حکارت کے ساتھ کہیں یعنی وارس کہہ رہے ہیں یعنی واز کوئی اعلیٰ شہ نہیں ہے عمدہ شہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ وارس میں منطق کا استعمال نہیں ہوتا استدلالی انداز جذباتی انداز ہوتا وہ دل کو اور روح کو براہ راست مخاطب کرنے کی کا ایک طریقہ ہے دل میں روح ہے روح کو براہ راست مخاطب کرنا ایک ہے آپ وایا انٹلیکٹ کوئی بات جو ہے آپ کی آپ اسے دماغ اور عقل کے ذریعے سے پھر اتارتے ہیں قلب کے اندر جو بہت ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے جب تک ان کی عقل کسی شے کو تسلیم نہ کریں یوں سمجھے بیرئر ہے عقل کا اور عقل کے مانی ہے باندھنے والی شے آکلا عقل جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ یہ جو اونٹ کو اگر کہیں آپ نے سوار اتر گیا اور اب یہ بھی چاہتا ہے کہ اونٹ بھاگ نہ جائے تو اس کا ایک گھٹنا باندھ دیتے تھے ایک ٹانگ کو یوں موڑا اور گھٹنا باندھ دیا اب وہ تین ٹانگوں پر ظاہر بات ہے دوڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے ذرا اونچک اچک کر ادھر ادھر کوئی کیکر کا درخت ہے تو کہیں ادھر منہ مار لے گا کچھ ادھر ناشتہ کر لے گا تھوڑا بہت بھاگ نہیں سکتا اس کو اقال کہتے ہیں اور یہ جو عربوں کا رواج ہے اوپر یہ جو سر کے اوپر یہ لپیٹتے ہیں اب تو ظاہر بات ہے وہ بڑے قیمتی اقال لگتے ہیں لیکن یہ اصل میں کیا تھا یہ وہی رسی ہوتی تھی وہ اس نے باندھا تھا اونٹ کا گھٹنا اب اس کے بعد دوبارہ سفر پر آغاز کرنا ہے سفر پر روانہ ہونا وہ کھولا اب کہاں رکھے اس کو وہ اپنے سر کے اوپر لپیٹ یہ اعقال ہوتا ہے اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور تشریف فرما تھے مسجد نبی میں ایک بدو باہر سے آیا اور وہ اپنے اونٹ سے اترا اور اونٹ کا گھٹنا باندھے بغیر اندر آ گئے حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں انہوں نے کیا میں نے اللہ پر توکل کیا فرمایا نہیں غلط یہ توکل نہیں ہے جو وسائل ہیں دنیا کے استعمال کرو اور پھر تبکل اللہ پر کرو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ان وسائل کے ذریعے سے نتیجہ نکل آئے گا سمجھ لو کہ نتیجہ بالآخر ہوگا اللہ کی مرضی سے لیکن وسائل اور ذرائع کا استعمال نہ کرنا یہ غلط ہے جاؤ اے قلحا. جاؤ جا کر اس کو باندھو تو اے ہا وہ بھی عقل سے بنا ہے تو عقل جو ہے وہ روکتی ہے ایک اور بات بھی ہے بڑی پیاری بات ہے جبرات جو تھا خلیلات یہ ایک عرب ادیب تھا بہت بڑا مفقل قسم کا ادیب اس کا ایک جملہ ہے جو بہت پیارا ہے بہت عمدہ عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو حرکت نہیں کرنے دیتی عقل بچو بچو بچو جان بچاؤ آفیت مصنحت عقل تو یہ کہے گی روکے گی عقل کے معنی روکنے کے ہاں راستہ دکھا دیتی ہے روشنی ہے یہ روشنی چراغ تو ہے ادھر جاؤ لیکن چلنے میں پھر یہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتی ہے جیسے اقبال نے کہا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا کود جا کود گئے یہ کود جانا عقل کے تحت تو نہیں ہو سکتا جان بچانا کیوں کودے بھائی اٹھا کے زبردستی پھینک دے وہ دوسری بات ہے لیکن خود کود جانا حضرت خباب الرت کو جب کہ انگارے زمین پر بچھا دیے گئے تھے زبردستی چار آدمی پکڑ کر دو آدمی ٹانگیں پکڑے دو ہاتھ پکڑے دٹائے تو اور بات ہے کہا لیٹ جا اور لیٹ گئے اس لیے کہ حضور کا حکم تھا کوئی مزاحمت نہیں کرنی جو بھی تکلیف آئے اسے سمجھو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کوئی جوابی کاروائی نہیں کرنی کوئی ریٹیلیشن نہیں کرنی تو یہ ہے اصل میں عشق اور یقین اس کے تحت آدمی حرکت کر سکتا ہے عقل تو قدم قدم پر اڑنگ لگائے گی روکے گی اور آپ کو مصلحت سکھائے گی اور بچنے اور بچانے بچنے اپنے جان اور مال کو بچانے کی کا مشورہ دے گی تو واضح نہ رسول اللہ اب یہ واسط جو ہے اس کے معنی نصیحت ہی کہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں اصل مخاطب جو ہے وہ انسان کا جذبہ ہے جذبہ ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے جو دل میں ہمارے ہے اس کو اپیل کرنا پڑا ہے راستوں جیسا کہ بعض لوگ اگر ہیں نہیں اس کو تسلیم کرنے کو تیار ان پر اثر نہیں ہوگا وہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑا اور پھسل گیا لیکن یہ کہ جن کے ارواح کچھ زندہ ہوتی ہیں ابھی چاہے کمزور ہیں مجمعل ہیں لیکن ہے ابھی زندہ ہے مری نہیں ہے تو اس کا جو ہے وہ عقباس کا اثر ہوتا قرآن مجید میں بھی ایک لفظ قرآن کے لیے سب سے پہلا معاوضہ ہی آیا ہے رحمت الم لوگوں ہے یہ دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے معاوضہ کا پہلا کام واس ہے پہلے یہ دلوں پر اثر کرتا ہے دل نرم ہوتے ہیں تو پھر ان میں بات داخل ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے زمین سخت ہے اس کے اوپر بارش بارش برسے یہ بہ جائے گی جذب تو نہیں ہوگی آپ نے زمین کو نرم کیا ہے آپ نے ہل چلایا ہے اب پانی گرے گا تو زمین میں جذب ہوگا تو پہلے دلوں کی زمین کو نرم کرنا یہ ہے معائزہ سے سب سے پہلا فرح. اب اس کے بعد جو بات کہی جائے گی لما الصدور. اب یہ کے اندر جو روگ ایسا ہوتا ہے ایک شخص کو کہا پلائے گئے الٹی دوا دی فوراً الٹی کیا کرے ہوں؟ جب تک وہ جذب نہ ہو میرے دیکھ اندر دوا کیا اثر دکھائی اس کے بعد ایجاد ہو گئے ٹیكے آپ انجیکشن سے دوا جو ہے وہ اندر داخل کر دیتے ہیں تو وہ دوا جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی تو اسی طریقے سے انسان کا دل جب تک نرم نہ ہو وہ قبول نہ کر رہا ہو تو اس وقت تک دوا جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی قرآن لوگوں کے حق میں شفا ثابت نہیں ہوگا اور تیسری بات خودن ہدایت ہے جب دلوں کے روگ کا ہو ہوگیا اب ہدایت کے اوپر عمل ہوگا دلوں میں تکبر ہے دلوں میں حسد ہے دلوں میں حب, حب دنیا ہے دلوں میں حب جاہ ہے حب مال ہے تو وہ اثر نہیں کرے گی پہلے یہ قرآن دل میں داخل ہو کر جذب ہو کر جب کہ وہ دل کی زمین نرم ہو گئی ہے داخل ہو کر دل کے اندر سے جڑیں اکھاڑ کر پھینک دے گا تکبر کی بھی حسد کی بھی عجب کی بھی حب مال کی حب دنیا کی حب جاہ کی اب جو ہے آپ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے ہدل للمتقین ہے یہ اگرچہ اپنی جگہ ہدل الناس ہے لیکن فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے تقوی پہلے شرط ہے اس کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ اور اس کے بعد فرمایا رحمت اللم اہل ایمان کے حق میں پھر آخرت میں یہ رحمت ہے دنیا میں ہدایت ہے آخرت میں رحمت ہے تو وادنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو ایک روز حضور نے ہمیں ایک ایسا واس جو ہے ارشاد فرمایا وجلت من القلوب جس سے ہمارے دل کام گئے لڑس گئے دلوں کی بات یہ ہوتی ہے نا یہاں ثابت ہو گیا متن سے کہ وارث کا اصل ہدف کیا ہے قلب اس کی تاثیر کہاں ہوتی ہے دل پر ہوتی ہے وجلت منہل القلوب و من منہل اور آنکھیں تر ہو گئیں آنکھوں میں آنسو آ گئے رقت تاریخ ہو گئی قلنا فقلنا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبرین یہ جو آج نے آج ارشاد فرمایا ہے باس یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ودا کرنے والے کی بات ہوتی ہے جیسے کہ آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں یعنی جیسے کہ آپ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں ودا کرنا گویا کہ الوداع کہہ دینا کہ آپ رخصت کر رہا ہوں اللہ کے حوالے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے واس کا انداز ایسے ہے جیسے کہ آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں ہم سے علیحدہ ہونے والے ہیں ہم سے دور ہونے والے ہیں ہم سے پردہ کرنے والے ہیں آؤ تو اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہمیں ذرا مزید وصیت کیجئے اب یہاں لفظ وسیعت آ گیا وسیعت نصیحت واس اب یہ ایک قبیل کے الفاظ ہیں وسیعت نصیحت واس نہ ہمیں اور اور نصیحت کی ذرا اور نصیحت فرمائیے فطال آپ نے فرمایا اسی کمب تکو اللہ از و جل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وصیت کرتا اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے کی جو بہت زبردست ہے بہت بلند و بالا ہے عز و زبردست عزیز العزیز جلالت شان والا ہے اس کی اس جلالت شان کو سمجھتے ہوئے اس کے اس مقام رفیع کا کوئی اندازہ کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں اس کا تقوا رہنا چاہیے تقوا کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا عام طور پر ترجمہ ڈر کر دیا جاتا ہے جو اچھا ترجمہ نہیں غلط میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں ہے ڈر بھی اس میں شامل ہے اصل شے کیا ہے اللہ تعالی کے احکام کو توڑنے سے بچنا بچنا اور یہ بچنا جو ہے یہ خوف کے تحت بھی ہوتا ہے اور محبت کے تحت بھی ہوتا ہے جیسے ایک سعادت مند بیٹا ہے وہ باپ کے خوف سے بھی کسی کام سے رک جائے گا کہ باس ہو جائے گی مارپیٹ ہو جائے گی سزا مل جائے گی ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے گی یہ خوف ہے باپ کی محبت کی وجہ سے بھی رکتا ہے ابا کا, کا جو ہے دل خراب نہ ہو جائے ابا کو اس سے رنج نہ پہنچے میری اس حرکت سے ان کا دل جو ہے ٹوٹے نا یہ جو ہے یہ بچنا یہ محبت کے تحت بچنا کسی کی عظمت کسی کی محبت کے تحت اس کی ناراضگی سے بچنا تو یہ دونوں پہلو ہونے چاہیے آج کل انگریزی میں گاڈ کانشیسنیس اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اچھا خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ کا شعور ہر وقت رہے دل میں دل میں موجود رہے گا باقی یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی سے یہ تقوی کا ترجمہ بھی ڈر کر دیا گیا انذار کا ترجمہ بھی ڈراؤ کر دیا گیا خوف کا لفظ تو ہے ہی اس کے معنی ہے ہی تو یہ مختلف الفاظ جو آتے ہیں ان کا ایک ہی ترجمہ کرنے سے عیسائیوں کو ایک موقع ملا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ خوف کے جذبے کو زیادہ حرکت میں لاتا ہے یہ نگیٹو ہے خوف تو ایک نگیٹو جذبہ ہے, جذب ہے. جب کہ بائبل اور حضرت مسیح علیہ السلام کے باعث جو ہیں وہ اللہ کے محبت کے جذبے کو ابھارتے ہیں تو قرآن مجید میں دونوں چیزیں موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ترجموں کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اوور ویلمنگلی یہاں پر ڈر کی بات کی جا رہی ویسے یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر تخوا بچنا اپنے آپ کو خون فون و حلی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و حال کو آگ سے بچانا ہے آگ سے بچانا ہے اللہ کی فرزنش سے بچانا ہے سدا سے بچانا ہے تو اسی میں وسیعت کرتا ہوں تمہیں بعض روایات میں آیا ہے اوسی کم و نفسی بے تخوال میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کرتا ہوں میں اپنے آپ کو بھی اس سے بری نہیں کرتا اسی کم و نفسی بے تقولہ پہلی وصیت جو ہے میری تمہارے لیے بھی اور اپنے نفس کے لیے بھی وہ تو یہ ہے کہ اللہ کا طذبہ اختیار کروں سمتا <وَتَّعَح> اور سمروتاد کا حکم دیتا ہوں سمروتاد در حقیقت ایک اصطلاح ہے ہمارے دین کی اس ڈسپلن کے سنو اور مانو قرآن مجید کا حکم آیا سنو اور مانو فسم اتی یہ نہیں کہ کہو پہلے وہ ہمیں سمجھایا جائے جی کہ اس میں کیا حکمت ہے اس میں کیا فائدہ نہیں اللہ کو مانتے ہو تو جو حکم آیا مانو اس میں کوئی چون اور چارا اور کیوں اور کیسے یہ نہیں ہو سکتی رسول کا حکم جو آیا معلوم سب ہوتا فسماؤ آتی ہو اس کل تم یہ آیا قرآن میں صحابہ کی تعریف میں آئی جب کہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا نسماؤتی ہاں ہم سنیں گے اور مانیں گے تو سننے اور ماننے کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے سنا تو ہے ابھی غور کر رہے ہیں اچھی بات ہے کہ نہیں ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے مسلحت کیا ہے اس میں تو یہ اندیشے ہیں اس سے بہتر تو یہ رائے ہے یہ اگر اس میں لے تو لال ہو جائے گا تو ڈسپلن تو نہیں رہے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ اولن جب کہ ابھی مسلمانوں کی حصے ایک جماعت کی تھی انقلابی جماعت انقلابی جماعت میں جب تک سبوتاپ نہیں ہوگا انقلاب نہیں برپا ہوتا یہ تو آپ کو معلوم ہے جیسے کہ فوج کا ڈسپلن ہے وہ کیا ہے لسن سنو اور مانو اب اگر کوئی ماتحت جو ہے فوجی وہ کہے جناب اپنے افسر سے یہ حکم تو آپ دے رہے ہیں مجھے بتائیے پہلے اس کی حکمت کیا ہے کیا فائدہ اس کا کیا ہے کے ساتھ کیا مقصد ہے تو یہ فوج تو نہیں رہی پھر اب یہ تو کچھ اور ہو گیا فوج میں تو لسن ڈوبے جیسی کہ ایک نظم ہم نے میٹرک میں پڑھی تھی میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی بھی ہے بڑی پیاری نظم ہے چارج آف دا لائٹ بریگیڈ ایک بریگیڈ تھا جس کا نام تھا لائٹ بریگیڈ برق رفتار یا روشنی کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والا اب وہ چھ سو گھوڑوں پر وہ جو سالہ جو ہے بریگیڈ وہ مشتمل تھا ان کو حکم مل گیا اوپر سے کمانڈر کی طرف سے چارج حملہ کرو اب انہیں معلوم تھا کیننز ان فرنٹ آف دم کیننز ٹو رائٹ آف دم کیننز ٹو لیفٹ آف دم دشمن نے تینوں طرف سے توپے دسم کر رکھی ہیں سامنے سے بھی توپے ہیں دائیں طرف سے بھی توپے ہیں بائیں طرف سے بھی تو لہذا یہ سب سم نے سمجھا سمون ہز بلنڈرڈ کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ جو حکم دیا ہے سمون ہز بلنڈرڈ لیکن دیر ناٹ ٹو ریزن بھائی دیر وٹ ٹو ڈو اینڈ ہائی ان کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی وجہ طلب کرے کس لیے ان کا تو کام یہ ہے کہ ڈو اینڈ چلو کرو جو حکم پر عمل کرنا ہے, موت آتی ہے تو آئے سو کے چھے سو جو تھے وہ موت کی وادی میں اتر گئے سب کے سب ہلاک ہو گئے چونکہ تین طرف سے توپیں جو ہیں وہ آگ برسا رہی ہیں تو کیا اس کا نتیجہ ہو تو فرمایا بس وقت کا اب ظاہر بات ہے کہ یہی معاملہ بعد میں خلافت راستہ کا تھا مانو سن, سنو اور مانو ہاں وہاں پر سوال کیا جا سکتا تھا حضور کے معاملے میں سوال کرنے کا امکان نہیں تھا وہاں سوال کیا جا سکتا تھا حضرت سلمان فارسی نے سوال کر دیا حضرت عمر واس کہہ رہے ہیں خطبہ دے رہے کھڑے ہو گئے لاسما والا تھا نہ سنیں گے نہ مانیں گے اب یہ کلمہ بغاوت ہے یہ کوئی اور شخص کہہ بھی نہیں سکتا تھا یہ سلمان فارسی کہہ سکتا تھا سلمان فارسی کا مقام وہ ہے کہ حضور نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے ان کی ایک جو لمبی داستان ہے کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے طلب حق کے اندر کین ان کون سی وادیوں کون کون سے مرحلوں میں سے گزر کر حضور کے قدو تک پہنچے ایک طالب حقیقت کی داستان باہر کی بھی اللہ والا تھا حضرت عمر نے برا نہیں منایا پوچھا کیوں عرض کیا یہ کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا جو مال غنیمت میں آئی تھی اور ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا اس میں کرتا نہیں بنتا اور آپ ہم میں ہے بھی طویل القامت آدمی کرتا کیسے بن گیا سم یا تو رانگ نے وبن کیا ہے یا عام مسلمان سے زیادہ حصہ لیا کیا ہے حضرت عمر نے بیٹے سے کہا عبداللہ ابن عمر سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی اللہ تم بتا دو انہوں نے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کیا گویا کے میرے حصے میں بھی کپڑا آیا تھا میرا کرتا نہیں بن رہا تھا ابا جان کے پاس جو آیا ٹکڑا اس سے ان کا نہیں بن رہا تو میں نے اپنا ٹکڑا دے دیا ان کو اس سے یہ کرتا بن گیا ٹھیک ہے اب حضرت سلمان کہتے ہیں ال نسواں بنتی ٹھیک ہے اب آپ فرمائیں جو فرماتے یعنی یہ مغربی جمہوریت والی بات نہیں ہے کہ ہر حال میں جو ہے اپوزیشن اپوز کرنا ہی کرنا ہے ٹانگے گا سیٹ نہیں کا سیٹنی ہر حال کے اندر نہیں جو بات ہے وہ ٹھیک ہے اس کی وضاحت ہو گئی اب بات ختم اب ایک اہم نازک مسئلہ آ رہا ہے چاہے تم پر کوئی حبشی غلام حکمران بن جائے اب یہ ذرا نازک مسئلہ کس اعتبار سے ہے یہاں لفظ آیا تمرا اس کو سمجھ لیجئے ایک ہے باب تفیل ایک ہے باب تفعول تفیل میں مثلا تعلیم کسی کو علم سکھانا اور تفاول میں تعلم خود علم حاصل کرنا یہ جو ہے تفریل اور تفعول مادہ ایک ہی ہے علم تعلیم کسی کو علم دینا تعلم خود علم حاصل کرنا متعلق کہتے ہیں نا اس کو جو شاگرد ہے استاد کو جو پڑھنے والا ہے طالب علم اسی طریقے سے تعمیر کسی کو امیر بنانا امرا آئے گا اس سے تعمر خود امیر بن جانا یہ مسئلہ بڑا ٹیڑا ہے کہ عمارت تو مسلمانوں میں جو یاری معاملہ وہ تو یہ کہ مسلمانوں کے مشورے سے ہوں ابرا ہوں کوئی آسمان سے تو اب نازل نہیں ہوگا کوئی نبی نہیں ہوگا اب مسلمانوں میں سے کسی کو اپنا امیر بنانا ہے نا مشورہ ہوگا مشورے کے بعد جو ہے پھر وہ بیٹھ ہوگی بعض لوگ بیٹھ اور الیکشن کو کنفیوز کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں الیکشن جو ہے مشورے کے قائم مقام ہے بیعت اس کے بعد ہے مشورے کے بعد ہے پہلے مشورہ ہوا ثقیفہ بنی میں آپ کو معلوم ہے انصار نے کہا ہمارا حق ہے خلافت اسلام کو عزت اور غلبہ تو ہماری مدد سے ہوا ہے تم تو وہاں سے جان بچا کر بھاگے تھے مکے سے لہذا ہمارا حق ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ عرب جو ہیں وہ تو قریش کے سوا کسی اور کی سیادت کو نہ جانتے تھے نہ مان سکتے تھے نظم کیسے قائم ہوگا اب جب اطلاع ملی ہے تو حضرت اور عمر فوراً بھاگ کر پہنچے میں کہ کہیں فیصلہ ہو جائے اور ایک دفعہ بیعت ہو گئی تو پھر اس بیعت کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا اس لیے جلدی آئے اہل تشیع و الزام لگاتے ہیں ان دونوں پر صاحبین پر کہ حضور کی تدفین ہوئی نہیں اور آ گئے وہاں ابھی حضور کی اور حضرت علی حضرت عباس یہ آپ لگے ہوئے تھے آپ کے قریبی اعزہ سے تھے رشتے دار تھے وہ تجہر و تقسیم کے معاملے میں تھے بہرحال تو مشورے کے بعد پھر بیٹھ ہوئی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر اسی طرح حضرت عمر کو مشورے سے حضرت بکر نے نامزد کیا پھر بیٹھے لیکن غلام بھی اگر تمہارے اوپر حکمران بن بیٹھے اب میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں تب بھی سنو اور باگو. یہ بڑا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور اس میں فقح کا تقریباً نجمع اس پر ہے کہ یہ جو متغلب ہے اس کو کہتے ہیں امامت متغلب متغلب وہ تغلب سے خود غلبہ لے لینا خود غالب آ کر اور قابض ہو جانا طاقت کے بل پر یہ متغلب کہ تو آیا امامت متغلب جائز اگر فتوا دے ناجائز ہے تو مسلمانوں کا فرض ہو جائے گا کھڑے ہو تلوار چلائے اس کے خلاف ناجائز بات تو بات نہیں باری جا سکتی حرام شہ کے اوپر تو سب نا واتعہ نہیں ہو سکتا لہذا فکہ کی اکثریت نے اور عیمہ حدیث کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ اپنی طاقت کے بل پر زبردستی آ کر حکمران بن گیا ہو جب تک وہ حکم دے اللہ کے احکام کے مطابق جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے اس کی اطاعت فرض ہے یہ وہ چیزیں جس کے بنا پر نظم کا خلافت راشتہ تو ختم ہو گئی حضرت ابیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنی قوت کے بل پر آئے نا وہ مشورے کے بل پر تو نہیں آئے حضرت حسن جو ہیں لوگوں کے مشورے سے ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہو چکی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا جب کہ وہ شہید کیے گئے جب جب ان کا موت کا وقت آیا ہے کہ کیا ہم آپ کے بعد حسن کو خلیفہ بنا لیں ان کا نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں تمہاری مرضی تمہارا معاملہ ہے مشورے سے طے کر لو مشورے سے طے کیا وہ ہو گئے خلیفہ اب حضرت احبوبہ فوج لے کر آ گئے. اب ایک ہی شکل تھی یا تو جنگ ہوتی اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جنگ سفین کے اندر چوہتر ہزار آدمی مسلمان جو ہے قتل ہوئے تھے سیونٹی فور تھاؤزینڈ جنگ جمل میں ایک رات میں دس شہید خانہ جنگی جاری رہتی تو کیا ہوتا وہی معاملہ ہوتا حضرت حسن نے مسلحت دیکھی دس بردار ہو گیا خلافت حوالے کر دی حضرت معاویہ لہذا حضرت معاویہ جو ہیں اسی وجہ سے ایک اعتبار سے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انہیں خلیفہ راشد کہا جا سکتا ہے اسی وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ وہ لوگوں کے مشورے سے خلیفہ نہیں بنے تھے بلکہ وہ اپنی قوت بازو کے بل پر اپنی طاقت کے بل پر ابھی بل لیکن جائز ہے حرام نہیں وَلَو تعمر اب ظاہر بات ہے کہ عربوں کے نزدیک حبشی ہونا یہ بھی ایک کمتر ہونے کی علامت تھی ان کے یہاں نسلی تعصب کچھ نہ کچھ تو تھا نہ سارا ختم تو نہیں ہو گیا تھا جو بڑے صحابہ تھے اونچے صحابہ تھے جن کی تربیت اور تسکیہ ہو چکا تھا وہ تو انسان کی مساوات کے پوری طرح قائل تھے وہ ایک صحابی نے کسی ایک کو حبشی کو تانگا دیتے ہوئے کہہ دیا اے حبشیہ کے بیٹے حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے تم نے اسے کہا سودا یبنا, یبنا سودائن اے ایک کالی عورت کے بیٹے حضور نے فرمایا فی کا جاہلیت ہو تمہارے اندر ابھی جاہلیت کے جراثیم باقی ہے تو یہ بات تو ہے سوا انسانی کا سبق دیا گئے پھر بھی سب لوگ تو ایک سطح پر نہیں ہوتے تو عام طور پر تو حبشیوں کو کم تر لوگ سمجھتے تھے پھر وہ غلام بھی ہو عبد الحبشی ایک ہوتا آزاد حبشی ایک حبشی بھی ہے غلام بھی ہے وَلَو تَأمَّرَ عَلَيكُمْ عَبْدٌ اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر حکمران بن بیٹھے اپنے طاقت کے بن پر تب بھی کا معاملہ ہوگا فَإِنَّهُ مَن يَعش مِنكُمْ ها اس میں ایک بات ہے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے خلاف مسلمان بغاوت کر سکتے باقی سب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق ہے فاجر ہے اپنے محل کے اندر جو وہ کر رہا ہے کوئی رنگ دلیا منا رہا ہے کچھ کر رہا ہے لیکن یہ کہ اگر وہ تمہیں حکم نہیں دے رہا نماز قائم کر رہا ہے حج کا اہتمام کر رہا ہے جمعہ جماعت اور حج اس کا سارا انتظام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے احتیاط کرو ہاں وہ کفر کا حکم دے پھر خلاف کھڑے ہو جاؤ پھر اس کے خلاف بغاوت کرو اس کے بعد تو معاملہ جو ہے وہ ایک حد سے تجاوز کر جائے اباب ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاصل و فاجر شخص جو ہے اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے جائز اگر اس پر نصیحت اثر نہیں کر رہی پہلے ٹھیک ہے امر بال معروف نہیں المکر زبان کے ذریعے سے کی جائے کہ دیکھو بعد آ جاؤ ان چیزوں کو چھوڑ دو لیکن اگر وہ اس پر نہیں ہو رہا وہ لمبیا قبر اگر وہ اس سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا رہا نصیحت سے امر بالمعروف اور نہیں تو اب اس سیف تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف ہوگا پھر عمر بالمعروف اور جو نہیں علی المنکر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قوت سے بھی ہے اور زبان سے بھی تو دل سے بھی تو قوت سے بھی ہے لیکن اس کے لیے وہ شرط عائد کرتے ہیں کہ طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ کامیابی کم از کم بظاہر احوال یقینی ہو جائے یہ نہیں کہ تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے اور نعرہ لگایا اور ظاہر بات ہے کہ تر کیا ہوگا سب کے سب کچل دیے جائے لیکن ظاہر بات ہے کہ ملوکیت کے نظام میں اتنی طاقت فراہم ہو جانا ناممکن آج کیا ہے سعودی عرب میں کوئی طاقت وجود میں آ سکتی ہے دو آدمی بھی جمع ہو جائے تو وہاں پر جو ہے حکومت کو کھجنی شروع ہو جاتی ہے اور فوراً جو ہے تحقیق اور پہ غائب کر دیے جاتے ہیں تم جماعت بنا رہے ہیں تم تنظیم بنا رہے ہیں مجھے ایک صاحب نے بتایا اور یہ آج سے پچاس سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں آج عبد الواحد صاحب اروم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بن کرے کہ سعودی عرب میں کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے کا کوئی معاملہ بنانے کے لیے ایک جگہ معین کی وہاں بورڈ لگا دیا تدفین لا وارث جو لاشیں ہوں ان کی تدفین کا انتظام ہم کریں گے بات ہے اور تو کوئی وہاں بورڈ لگ نہیں سکتا تھا لیکن یہ کہ یہ ایک فلاح کا کام ہے لا وارث جو لاشیں ہوں گی ان کی تدفین کا بندوبست کرنے کے لیے ہم نے ادارہ بنایا اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں آگے چھڑتے ہیں یہ کاہے کے لیے اس کام کے لیے ہم جو موجود ہیں تم کون ہوتے ہو اتارو یہ بورڈ اور دفع ہو جاؤ اس لیے کہ وہاں کوئی جماعت بنی نہیں سکتی یہی وجہ انیس میں پھر وہاں پر جو ہے طوفان ہوا تھا نا لوگوں نے جا کے قبضہ کیا کیونکہ جب آپ راستہ جو ہے بند کر دیں گے سیدھا راستہ بند ہے اختلاف کے اظہار کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں آپ کو اختیار ہی نہیں آپ کو دو چار آدمی جمع ہو کر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے تو پھر کیا ہوگا پھر تو انڈر گراؤنڈ موومنٹ چلیں گی پھر تو بغاوت ہی ہوگی دھماکہ ہی ہوگا ایکسپلوشن ہی ہوگا اور یہ ہوا تھا کتنا بڑا ایکسپلوشن تھا خانہ کعبہ پر انہوں نے قبضہ کیا اس کے بعد جو ہے کتنے لوگ وہاں مارے گئے کتنے بعد میں جو ہے سزا کے طور پر جو ہے ان کو قتل کیا گیا ان کی گردنیں اڑائی گئیں یہ سب کچھ ہوا بہرحال یہ میں نے آپ شروع کیا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن طاقت اتنی فراہم ہو جانی چاہیے فنشمن کوم بادی فسیرہ اختلافن کثیرہ دیکھو جو بھی تم میں میرے بعد زندہ رہا وہ پھر دیکھے گا بہت سا اختلاف اختلافات ہوں گے ایک رائے کا اختلاف ہوتا تھا. وہ تو معمولی چیز ہے حضرت ابو بکر سے بھی اختلاف کیا حضرت عمر نے بھی کیا یہ معنی زکوٰۃ کے خلاف آپ اقدام نہ کریں دو مہاج تو پہلے کھلے ہوئے آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر بھی روانہ کر دیا ہے اور یہ تو حضور نے چونکہ تیار کیا تھا ٹھیک ہے سمجھنا ہوا پھر ظاہر بات ہے جنہوں نے نئی نبوت کے دعوے کیے ہیں جھوٹی نبوت کے مدعی ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی لیکن انہوں نے صرف وہ زکات دینے سے انکار کیا ہے نا یہ کافر تو نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ زکوت نہیں دیں گے اصل میں ان کا موقع یہ تھا زکوت خود لیں گے خود اس کو ڈسپینس کریں گے تقسیم کریں گے حکومت کو نہیں دیں گے حضرت ابو بکر ڈٹے رہے ایوبد الدین وہاں کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکات کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے والی رسی وہ اقال وہ بھی اگر دیتے تھے اور اب یہ کہیں صاحب اونٹ لے جاؤ اقال ہم نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں اب اونٹ کے مقابلے میں اقال کی کیا قیمت ہے بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں لیکن یہ کہ اس میں اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اونٹ تو لے جاؤ لیکن اقال نہیں بہرحال اختلافات پھر بعد میں جو ہوئے وہ سیاسی نوعیت کے بھی ہوئے جنگیں بھی ہوئی باہ بھی جنگیں ہوئی جنگ جمل ہوئی جنگ صفیم ہوئی جنگ نہروان ہوئی تقریباً ایک لاکھ مسلمان حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر اور حضرت علی کی شہادت تک رضی اللہ تعالی عنگ تقریباً ایک لاکھ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تلواروں اور نظوں سے ہلاک ہوئے اس کے ضمن میں پھر فرمایا فال سنتی و سنت الخلفا سنت <تصفح> خلف <تصفح> سنت الخلفاء راشدین الماہدین تو اس اختلاف کے زمانے میں تم پر لازم ہوگا کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ اور میرے جو راشد خلفاء ہوں گے ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو اب یہاں راشدین پر بھی مجھے بحث کرنی ہوگی اور خلافت راستہ اور خلفائے راشدین کی دو مختلف اصطلاحات جو آئی ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی اب یہ بقیہ حصہ اس حدیث کا انشاءاللہ اگلے جمعے میں اگلی حدیث کے ساتھ ہم پڑھیں گے فصل اللہ تعالیٰ علی خیر حلقی محمد ان وبارک وسلم تسلیم کثیر